السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محتبہ شاست پہ تمام اور تمام خسام علیہ السلام فضائل چودہ خطاب سادات نامینہ آخری حدیث تو جو حدیث نمبر تینتیس تی سینتیس وہ دف جگیت امام حسن حسین شاق فضلت کسلمت کی یا امام رضا علیہ السلام شاق کا نہ نقل ویت مولا کا سلوث فالقہ رسلی اللہ, اللہ علیہ وسلم شیف رسول صلی اللہ علیہ اللّہ وسمت کا سلویوس الحسن والحسین بے شک امام حسن حسین علیہ السلام سعیدہ شباب اہل الجن سردار ہیں یہ دونوں شباب اہل جنت جنتیوں کے یہ دونوں حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ آبو اور دونوں کا پیدربوشگوار یعنی مولا علیہ علیہ السلام خیر عمنہ ان دونوں سے بھی افضل ہیں یا اللہ نبی نے نبین فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کا پیدر بوشگوار جو ہے یعنی مولاء علیہ السلام ان دونوں سے افضل ہے ہاں تو یقیناً جو علیہ السلام کا بھیش میں مقام اس سے بھی زیادہ تر ہوا اور اس کے بعد جو ہے ارتر ارتر ارتر اڑتیسویں حدیث 38 میں فرماتے ہیں یہ جی بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے قبر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کے قبر مبارک پر جو ہے فرشتے جو ہے ستر ہزار فرشتے آپ کی قبر پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے جو ہے بال بکھرے ہوں گے سروں میں خاک ڈال کر قیامت تک جو ہے انتہائی مصیبت زیادہ عالم میں اس قبر کے پر ہوں گے اور یقیناً وہ وہاں آنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور مولا کے درجات کے مزید بلند کے لیے دعا کریں گے یہ ان کا ذمہ داری ہو سکتے ہے تو وہ بھی حاضر علیہ یعنی یہ بھی اسی صنعت کے ساتھ مولا امام علاض علیہ السلام سے نقل ہوا ہے مولا فرماتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ حسین فرمایا ظاہر و قبل الحسین ابن علی مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے بالحق یعنی بزن شیخ صبح اللہ الہ لکھ دیا لکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو فل الین کے امن میں وہ اللہ میں ہوں گے یعنی یا اس کا نام الین میں ہوں گے الین جو ہے وہ عظیم وہ بڑا رجسٹر ہے جس میں بھیج میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کا نام اس میں لکھا ہوا تو فرماتے ظاہر قبر حسین کا نام بھی بھیج میں جانے والے الین بہت بلند مقام رہنے والے لوگوں کے زمرے میں اس کا نام لکھا جائے گا فرالِ نبی فرماس المقالِن ہوا قبری بے شک حسین علیہ الصلاۃ وسلم کے قبر کے ارد گرد صاون الفام لکھن ستر ہزار فرصے شاہ شاہ آ پال بکھرے ہوئے خواج اور ان سروں پہ جو نے ڈال کر جو ہیں تقوم علیہ ہی یوم القیامہ ہاں جی قیمت تک وہ وہاں پر رہیں گے اور وہاں رہنے والوں کے آگ میں مجین مصحبت زیادہ حالت کی کنایات یاد مصحبت زیادہ حالت ہے یہ لوگ وہاں مشبت زیادہ حالت میں رہیں گے اور وہاں بار آنے والوں کی ہم یقیناً دعا کرتے رہیں گے مولا کے درجات کی بلندی کے لیے یہ پھر دعا کرتے رہیں گے یہ بھی صاحب اور ملساذی مولا کی عظیم فضلت ہے ہاں جی کہ آپ کے زیارت پر آنے والوں کے لیے ایک تو یقنانی حشتے ہیں ان کے حمد دعا اور ساتھ ہی ان کا نام ہاں جی میں لکھا جائے گا علیہ یعنی قرآن میں گائے وہ دیوان وہ رشتے ہیں. وہ بڑا رشتہ ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام لکھا ہوا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندے اس پر گواہ ہوں گے یہ اسے قرآن پکمایا اور انتالیسویں حدیث جو یہ بھی مول وبی حادثہ یہ بھی مولائم رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے اس اللہ کے نبی نے فرمایا الامانت ویج تج، تجر و رزق امانت داری جو انسان کے رزق جلب کرتا ہے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے و الخیانت ہاں جی تجرف میں اور, اور خیانت جو ہے انسان نفس کو ہاں جی تنگی کا باعث بنتا ہے خیانت تنگی نفس کا بن جاتا ہے یہ معنی کیا خیا ہے ہاں جی اور اللہ اور پھر جو ہے اس کو چاہیے کہ یعنی اور یہ تنگی نفس کا سبب بنتا ہے اور نفس یوم اللہ استغارہ اور اس کو بخشش اللہ تعالی سے اسخوار کرنا چاہیے بارہ تھوڑا سا صحیح نہیں آیا ہوا اس کی ہمتن کے بغیر یہ واضح نہیں ہو رہی یہ حدیث جو ہے ہاں جی اور بارہ اخلاقی حدیث ہے اور فرماتے ہیں پھر جعل اللہ تعالیٰ من کل ذیکن مقرجن اور اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ قرار دیا ہے اور کل کل ہم من خرج ہیں ہر ہم مغم سے نکلنے کے ایک راستہ قرار دیا ہے وہ یز و منحیث الحتم اور اللہ تعالیٰ بند مومن کو استغفار کے ذریعے اچھا اچھا, اچھا کے بعد یہ الاستخار اور اختتخار کو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا ذریعہ اور ہر ہم و غم سے نکلنے کا وسیلہ قرار دیا ہے وہ یا ضم انہ صلاحص جو شخص کثرت سے استغبار کرتا رہے گا آستخ اللہ پڑھتا رہے گا مانا مفہوم کو دل زبان رکھ کے اللہ کازل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہے اللہ رضاً بالقضہ یغن حفیق تو وہ ہمیشہ جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پہ وہ راضی رہے گا اور راضی رہ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کو غنن مالداری عطا کرے گا اور وہ قناعت میں رہے گا ہمیشہ ہاں جی حافظ قین اچھا ہے یہ فرمایا بلض بالقضاء غنن مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قضع و قدر پہ راضی رہنے سے انسان ذہنی طور پر بے ہو جاتا ہے او حل اور وہ ہمیشہ اللہ کے رضا پر راضی رہیں گے تو ہمیشہ کانعت کے ساتھ رہیں گے اور ملک ح اور وہ ہمیشہ ایک باقی رہنے والی ہاں جی مال و دولت کے ساتھ رہیں گے بذہ اس کے سمانہ سوچ مارا ہے ہاں جی اور آخری حدیث جو ہیں یہ بھی اخلاقی حدیث ہے امام آخری حدیث جو ہے یہ حدیث بھی امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا او اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ داودا اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ اللہ تک تو وہ بھی قلمخ فرمایا وہ قلم جس کا سرہ ٹوٹا ہو اس سے مت لکھو ولا بھی اور وہ کنگھی جس کے دان ٹوٹے وہ اس سے کنگھی نہیں کرو الا تعام قائد کھڑا ہو کر پگڑی نہیں باندھو تو سرو القائمن اور نہ کھڑا رہ کر شلوار پہنو غلا تم سے بینخبور قبروں کے بیچ میں نہ چلا کرو غلط اللہ سوانتی اور اس کے ستونوں پرمات بیٹھا دیگر ادھر پینجی درج ہے پینجی کا نرگیاں کا اس پر نہ بیٹھا کرو مختلف یہ مختلف اخلاقیا جیسے ہیں کہ یہ کام یقیناً قراہٹ کا پہلو ہے حرمت کا پہلو نہیں ہے کراہت کا پہلو ہے ان سے اخلاقی موضوعات ہے ان سے ہمیں احتیاط کرنے کا اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا تو اس طرح جو ہے یہ کتاب چاہ جو حضرت امیر کبیر نے سادات نامہ کے نام سے لکھا ہے ہاں جی ہر باب نے تجمہ کیا یہ کتاب چاہتا ہوں چاہتا ہے بارہ میں دعا کرتا ہوں پر ولیغ اللہ محمد علیہ محمد کے ہمیں صحیح معرفت عنایت فرما کر ان کے سیرت و پر کی پیروی کرتے ہوئے ایک صالح انسان بننے کے ہم سب کو توفیقہ فرمائے پر پربدگارہ ان کا سچا محب بننے کے ساتھ ساتھ ہاں جی اور سچا پیروکار بھی بننے کے ہمیں توفیقہ فرمائے اللہ جب تک دنیا میں محمد عالم محمد کا کی سیرت پر چلتے رہنے کے اور کل قیامت میں ان کے شفاعت سے ہم سب کو اور تمام مسلمان مومنوں کو تو محروم نہ فرمائے اللہ آمین رب العلم